السلام علیکم بعد وسلم میرے بھائی والدین کے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 انگا یبل او کلا فلاں اللہ تنہر ہوما وق الما کوما جناحد المن رحما وقل ربر ہما کما رب یعنی سغیرہ کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ صرف میری عبادت کرو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 اما یبلوغن آئند کلکی براحد ہوما او قلعہ فلا تخ اللہ افیوم والنہ وق اللہ قرن کریما وقف لہما جناحد المن الرحما ان کے سامنے آئزی سے رہیں توازو سے رہیں وقل ربر ہما کمار رب ابنی سغیرہ وقل اور یہ کہتے رہیں یہ ہمارا آج کا مدو ہے وقل اور یہ کہتے رہیں یہ دعا کرتے رہیں رب ہم كما کمار ابانی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 رب جاننی مقیم در رہی اور اللہ میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر جو تیری نماز پڑھنے والے ہوں اولاد کے لیے بھی یہ دعا نہیں ہو کہ ڈاکٹر بنا دے انجینئر بنا دے اسے کاروبار دے دے میرے بھائی یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میری اولاد کو ڈاکٹر بنا دے بری بات نہیں ہے یہ دعا کرنا کہ میری اولاد کو انجینئر بنا دے بری بات نہیں ہے میرے اولاد کو کاروبار دے دے بری دعا نہیں ہے لیکن گزارے صرف اتنی ہے جہاں پہ آپ بیٹے کے لیے دنیا مانگتے ہیں اس سے پہلے بیٹے کے لیے آخرت مانگیں دین مانگیں رب ربی جالنی سلام تھی رب بنا و تقبل دعا اے ہمارے رب دعا کو قبول کر لے رب نلی والی, والی اے ہمارے رب میری مخر فرما ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں رب ربنا لی اے اللہ میری مفر فرما وری واری دیا اور میرے والدین کو بھی معاف فرما دے ابراہیم علیہ اسلام کن کے لیے دعا کر رہے ہیں اپنے یہی ہمارا موضوع ہے نا آج کہ ابراہیم علیہ اسلام والدین کا حق ادا کر رہے ہیں اور ان کے بہت سے حقوق میں سے ایک حق کیا ہے کہ ان کے لئے دعائیں کی جائیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام والدین کے لئے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں رب جعلنی مقیم صلاح ومن دلریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لی والدی اے اللہ میری مغفر فرما میرے گناہ معاف فرما اور میرے والدین کو بھی اس دن معاف کر دینا جس دن حساب کتاب ہوگا تو میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام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 اس سے بعد آ جاؤ ورنہ پتھر مار مار کے تمہیں ہلا کر دوں گا اور ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دینے کے پاداش میں اپنے والد کا گھر چھوڑ رہے ہیں اور آخری سلام کہہ رہے ہیں سلام علیک وہ سلام جدی کا سلام ہوتا ہے اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کربی کیا باجی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 کرتا رہوں گا تو یہ تھا ابراہیم علیہ اسلام کا وعدہ لیکن اللہ تبار کو تعالیٰ نے ابراہیم علیہ اسلام کو وارد کے لیے دعا سے روک دیا گیارہواں سپارہ سورہ توبہ کا نسل فارو ابراہیم علی له وادہ عدو اب تبر من ان ابراہیم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 اس کو کہتے ہیں مقاد الفا یہ وادی وہاں تک جاتی ہے تو ابو مرہ کہتے ہیں کہ جناب ابو حرآ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زمینوں پہ آتے جو کہ عقیق میں تھی تو دور سے اپنی والدہ کو کہتے بلند آواز سے کہ اے والدہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اے والدہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں اور وہ بھی آگے سے کہتی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکات ہیلو ہیلو نہیں گڈ مارننگ نہیں ٹھیک ہے میر بھائی کیا کہا جا رہا ہے السلام علیکم رحمت اللہ بائے بائے نہیں کیا کہا جا رہا ہے السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ اور آگے سے پھر جناب ابو کہتے کہ اے امی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 ملتا رہے گا آپ نے ایک آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ نے سکھائی تھی وہ جب بھی نماز پڑھتا ہے ہر رقم میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے جہاں اس کو سواب ملتا ہے وہاں آپ کو بھی اتنا ہی سوبھاؤ ملتا ہے جس طرح اس کو ملتا ہے نہ آپ کے سواب میں کمی نہ اس کے سواب میں کمی آپ نے کسی کو کلمہ طیبہ سکھایا تھا آپ نے کسی کو درود ابراہیمی سکھایا تھا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 درس میں یا جہاں پہ قرآن پاک پڑھایا جا رہا اس مجرس میں بیٹھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں یہ مجلسیں ان میں بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے جان چھڑانے کو دل چاہتا ہے دل چاہتا ہے کہ باغ جائیں بازار میں جائیں شاپنگ کریں مارکیٹ میں جائیں درس میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا جبکہ پیارے حبیب سلم کیا فرمارے او ایلفا بھی کہ دوسرا وہ عمل